مہن سب صم على صيد الأنبياء اماں بادشاہ اللهم ذكرب الله اصدق الله مولانا لا عليم اصدق الرسول نبي الج كريم الله سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما سبحان اللہ سبحان اللہ لو شک اللہ کبھی سلا تو سلا مالک یا مکین پلو بل منی سی و سہاوک یا تل آش عزيزي سبحان الله عزيزي سبحان الله سبحان الله عزيزي سبحان سبحان الله سجد شير علي مدنی <سؤال> پاک <سؤال> السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ دراز بعد ملاقات اور زیادہ تشرف حاصل ہوا سینے پاکیزگی اور محبت روشن کرنا دین اسلام تک جس ونوان اور موجود اب تجناب نار ہم کلام ہیں وہ ہے یہ توقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی اللہ رسول و و اللہ دی انعامات اور سیلا اللہ تعالیٰ استوتے جو مرتب ہوندے نے اگرچی وہ بہت زیادہ نہیں لیکن انچوں اختصار دنیا دنیا تو بعد انعامات جہاں ہیں ان چند اپنا موقع ملے گا اللہ تبارک اس سلسلے وچ متعدد مقامات رہنمائی فرمائی سبحان ایک کریمہ تلاوت کی تھی جس دا مبارک ترجمہ ہے ایمان بالو سبحان اللہ للہ سبحان اللہ سبحان اللہ جواب دو اللہ اور رسول سبحان اللہ فرما برداری کیا مطلب جب تمہیں وہ بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دیتی سبحان سبحان زندگی, دی زندگی, دی زندگی عطا کر دے سبحان اللہ اور یقین کرو کہ بے شک اللہ دل کو قبضے کر لیتا ہے مرادی مانا ہے ورنہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان اس شاید مبارکہ اندر دعوت دیتی گئی اس بات منو مبارکہ دے اندر کلام کرن تو پہلا ایک ہور مکان کریم ات اطاحت دیا قسم جہیا وضاحت اللہ کا حکم مانو رسولا اور رسول کا حکم مانو واہر کم اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا اس ترجمے تک غور فرماؤ دو باراں ترجمے چاہیے حکم مانو حکم مانو تیسری باراں حکم مانو دا تکرار نہیں ہویا سبحان اللہ دو بارہ تکرار ہویا اتی او اتیا اتاد کرو اطاعت کرو اتاد کرو اللہ کی اللہ کے ساتھ اتی آیا رسول کے ساتھ اتی آیا لیکن الل امر من تم میں سے جو امر والے ہیں ان کے ساتھ اتیو کا تیسری مرتبہ تقرار نہیں ہوا پہلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرتبہ بالکل غیر مشروط کوئی شرط اتنے نہیں جو اس پاک کا حکم آئے گا بلا چونو چ بلا چونو چرا قبول کرنا پینا یعنی یہ نہیں آخنا کہ پتہ نہیں جائز آیا ہے نجائز آیا کسی طرح بھی صرف اور صرف ان سمجھ کے اس دی فرما برداری کرو سمجھنا ہے بغیر باتیں سنتے ہیں لیکن احسن کی تباہ کرتے جا احسن حسین گا اللہ دی شان کے مطابق شانک وہ جدو سمجھ جا جاوے تو اس کی تا کرو دسنا اس لہذا اسی آخنا کہ دی اجازت نہ اس پاک نے جدو حکم دینا ہے اس پاک فرما تو دا حق استقلال استخلال دلالت ہو پتا لگے مقدم الرسولہ, رسول کی تکرار آیا دوسری مرتبہ کاش کس واسطے آیا پہلے والا مطلب نہیں لینا کیوں وہ <سلام> مستقل سے محتاج لیکن اجازت لیکن تکرار کیوں آیا دسنا مقصود ہے کہ اے ہوں مشروط انج نہ سمجھا رہے کہ اتنے جائز نجائز ویکن وضاحت کرنی ہے نہ کیونکہ یہ ہیں رسول اور رسول ہندے معصوم سبحان اللہ لہذا انہی دی اطاعت اللہ دی اطاعت سمجھیا من مئی اتع الرسولا فقضا تو اللہ سبحان جب یہن اگیا ہے تو اللہ تعالی جاندا سی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جب جاندا سی تو اس نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو اور یہ نہیں فرماتا باتوں میں تو ایتھے ات نجائز نہیں پوچھنا کیوں کہ انہوں دا حکم شریف جیڑا بھی ہونا ہے نا اسے نجائز معاشیت ہو ہی نہیں سکتا ہو گاہج نہیں ہو سکتا گنا شریعت جس جسے گناہ محال ہو ہاں اکل شرعی اگر فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے اکل شریت یہ کہ رسول کو گناہ نہیں ہو سکتا <سحن> <سحن> <سحن> کیوں نہیں ہو سکتا بھی پیغام لیا کہ یہ گناہ کرے گا تو تو پیغام ہی گنا ہو سکتا ہر اعتمادی شریعت تو اٹھ جانا. اس ہے کہ رسولا رسول کی کرو. اتھے اے سوچنا ہی نہیں کہ رسول کو غلطی ہوئی رسول کو گناہ ہوا اگر اللہ تبارک و تعالی نبی رسول کو کوئی فرو گزاست ہوئی ہوئے تو او امور میں نہیں ہو کیسے بلے کیسے خواب کے اور اس خواب دا تعلق شریعت دے حکم ہوئے تعبیر ہو تو نہیں <تصح> سمجھ لگی لیکن <تصح> <تصح> ہوں سبحان سبحان دا تکرار اس واسطے نہیں آیا کہ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت دے مخالف ہونی محبو کیوں محبو کہ رسول دی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے لیکن ایک فرق تاکہ مقصد واضح جی میں ایک اے ہے کہ میاں اتھے گناہ شواب غلطی نہیں پوچھنی لیکن نال ایک ہور لطیف گل کڑی لطیف اشارہ کھڑا ہے اتو دکرار وہ کہ اتنا اختلاف ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اتات اسے جیڑی واہج آ جلی واہ خفی لیکن ہو رسول اجتہاد نہ ہونی پہنچا دیتی تو او اللہ اطاعت ہوئی کیونکہ او دی جو اتری ہے اس مسلے داستے اسدر اتباہ ہو گئی لیکن رسول حکم تقابل دی وجہ فرق والارہ ہے وہ کہ اتول رسول کی اطاعت کرو کس کم واہ اللہ دی ہو گئی رسول رہ گئی رسول جھے بہی نہیں آتی جب رسول کی کی اللہ شریت ہے شریعت ہو گیا خاص الرسول رسول کی ترو اللہ کی اطاعت وحج رسول رسول اپنی سوچنا بغیر جو کرنا میں میری وہی نہیں آئی وہی کافی نہیں فرما دن محمد, دا. حضرت. محمد, دا. محمد, محمد اگر کوئی سمجھے رسول ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص میں چوسی کا محتاج ہوتا ہے اندر اس دا ہے غلط فامی کا شکار ہے رسول اتنے فرما اسے واسطے اللہ تعالی فرمایا ہے کہ رسول جدو اپنے اشتہاد اپنی مرضی شریفا دے تو مرضی وہی آئی نہیں کے کہ خاص اگر اپنی طرف فرمایا توجہ اگے فرمایا ایک مسئلہ سمجھ آ سبحان اللہ کی اطاعت و میں اللہ رسول کی اطاعت اس کے مرضی کے حکم مشروط نہیں کرنا اللہ کہ اللہ یار ہلا ہو سکتا ہے حرام حلال نہ ہر صورت حلال ہونا ہے جائید ہونا تار اور دوسرا آیا دی مردی خدا اور آن آیا, آیا تو اللہ کا حکم, آشا آشا آشا قرآن آیا تے اللہ دا حکم. اگر واہ آئی تو اللہ کا حکم اگر نہ آیا تو رسول اللہ کا حکم آشا آشا لیکن عام عام عام اللہ تع نے شریت متحرہ آم دتا جو فرما دے وشت... أو... سبحان اللہ <تصفيق> <تصفيق> نہیںر یہ آخنا خوش نصیب جنہیں چکر ہے تو اللہ چلو ادھر بعد جانا پہلی آیا جی تلاوت کی ویکو اللہ تبارک واطہ نے دونوں کی اتاہ جیڑی ہے نا فرما برداری جاب <مید> <اسیم> <سوس> <سوس> <سوس> <سوس> اللہ رسول, جواب دو اللہ رسول دی منو غل فرمانا سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان رسول جباب او تم جب تمہیں سبحان سبحان جب تمہیں وہ اللہ ذکر پیچھے دو ہو سبحان اللہ اور اس کا رسول اگے فرماندائے گا دا تم جب وہ سب بلاوے رب سونا دسنا میرا سدنا میرے حبیب کا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سدنا اینا دا جواب مل دے میرا کلام سنیا جنا سا کلیم سلام وی جانتے اس لحاظ اللہ اس چیز و جس چیز, بلے جس جس اس اس چیز بلے توانو زندگی اور سورہ انفال فال آئیے سورا فال آیت مبارکے حضرت سیدنا قعب رضی اللہ تعالی نو روح شریف نسائی شریف دے حوالے نماز پہ پڑھتے مدینہ محبوب خدا صلی اللہ <سؤال> حضور میں نماز پڑھ رہا سا فرماندے نے کیا سنیا نہیں لیکن اختلاف اس گلے نماز ٹائم فرما رسول <سؤال> جدو ستے رسولمل بلاوے واپس آ جا نمال پیرواجا شی اللہ, تعالی اللہ, اللہ جس جب بلائے اللہ رسول تمہیں ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی دے اور رسول جدو سدن نماز نماز جانا ضروری ہو گیا کیوں کہ جب رسول دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے پیا تو سمجھ زندگی اسی گل چی رسول رسول اصل اصل اصل رسول اللہ اور فرما برداری ہی بندے دی مقدس زندگی دا سمان بنتی ہے جی اپنے وی و حکم سمجھ کے کھلو رہے تے پھر رسول تے مقابلے میں چاہ جاوے تو سجناؤں تے زندگی تباہ کردہ سباہ بڑھ جانا زندگی او سرے اوری ہیں جس وقت پاک مصطفیٰ توجہ در آئیتے دوگ اللہ کرنا یہ کیا ہے کتنا بڑا مغالفا لگا نبی اپنے نماز موقع توڑ کے نہیں ٹوٹنی دے ہے نہیں روک کے اوی پسول نماز چٹی تھی ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਲਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਵਿੱਚ ਫਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਹਾਏ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਫਲਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੇ ਹੇ ਸੁਭਾਨ نماز کوئی عبادت رسولے عبادت نہیں ہو سکتا اس حضرت امام فرمایا فرماند نے مولا جان سنگا تو جان اسے کھیل کی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کی ہے پر وہ تو کر چکے نتیج کرد ہےس زندہ باد سبحان اللہ مولا علی نماز قربان سبحان اللہ ہے اگر کلوش کلام کرے بھی صحیح نا توجہ ہے اکھو دی سنادرس کلام ہے ہے تو بی ابن کاہ والی روایت ائی کھڑی اوئے ہائے ہائے انہاں بعد پڑھ دسن پے نے صد لیا تو اتوں فرما دے تے تو پتہ نہیں اللہ تعالی فرمایا جدو اللہ رسول فرگن اؤ پوتوں <مید> صاحب یہ نہیں اراد کرتے حضور اللہ نے سدایا سُبحان اللہ اکبر سُبحان اللہ سُبحان اللہ مہینگی اللہ پھر ایتھے ایتھے پھر مریچھن والی گل ہے کیوں کہ اللہ سدے ادھروں رسول سدے پھر اے دا مطلب دو سدنے ہو گئے اللہ تے فرماندا دا دعاپم جدوں ہو سدے ولا مطلب ہے سدنا ہی ہے اوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ, اللہ... تو صبحان فرمایا صبحان امام سنت فر لطیف سب سب نماز دی درمیانی نماز اصر والی شمار اے باقی نو اہم شمار نتیج ناپس کرنی نتیجا چھ نکلیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہے جن فرز ہے پاک محمد کی غلامی پہلو سرکار ثابت ہوا فرود スルताज मर की है सुभान अल्लाह जरा सारे जौन के नाल कह दो सुभान अल्लाह सुूल नबी اچھا برداری سبب بن جان ایسی عجیب زندگی مل اس زندگی آڑا مردگی سند نا لگا بے حقی ردی اللہ تعالی نو سند محد شبو نعیم نے اپنی سند ن اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، میں جس کتاب جو پیش پیا کرنا او دا نام ہے سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، مسائل میں تین گلا سنا یعنی تین روایتیں ایک روایت سنا کہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری لما و حیات انج د بھی دے چھٹ دیے کہ مرن کئی وقت گزارنا پھر وفات لے جانی روح دے اندر جدو اسلام رلد اللہ ایک روایت سجنا <سحن> <آخر سحن> ایک مائی <روایت سجنہ سحن> صاحب نبی پاک سرکار دمانا زمانہ شریف دند <سحن> <سحن> <دلده. سحن> <سحن> اللہ تبارکباد حکم شریف آیا ہجرت فرماو بی, بی پاک فرمائی حضور مدینہ شریف کے اندر آئیے اپنا ایک بیٹا نال لے آئی جد مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوئی نیلے نو نواں برو تھی صلی اللہ مدینہ شریف روم دعا فرما کے نہیں فرمایا سی کو تو دکھاں تو ابا تو تو دی جیڑ سرکتی وجہ چھائی ہوئی سن اپنی دعا شریف سی فرمایا جدو بیجرت کر کے آئیے بابا پھیلی کھڑی سی بچہ بیمار ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا, بچہ بیمار ہو گیا وقت تو نبی اللہ تشریف آپ نے اکھا مبارک بند فرمائی تو جگہ فرمایا تیار کرو کفن دفن دی تیاری کرو کفن دفن واسطے تیار ہو گئے کپڑا چہرے دے پائے آئیے آئی آئی اپنے پیر بیٹھ گئی اصل تو لگا را میں کسی در خوف کی وجہ مارکوٹ کی وجہ نہیں ہوئی میںڈیا ہے نفرت کر کے دی توحید واسطے پرگار آ میں سارے کام تیری خاطر کیتے تی نے مینو <سلام> دیا جلے بہت براست دشمن پی رہے انہوں نے خوش نہ کرے اپنا گھر بار چڑ کے گئی محبوبی حیات اپنے پتر ہالے بائی نے ہاتھ ڈا کے موے نے پتر نے ہرکا قضا میں میرے پیر ہلائے اللہ فؤدہ محبوب آوازیں کپڑا اتار کے اور سڑیا میں بیٹھ گیا نبی پاک جنہ چڑیا تیرے ظاہری نال نے اوناں چہرہ میں پایا تحقیر ہیرو مشدد خواجہ محمد اللہ سا مولانا مفتی فدل اللہ دشمن آخری میرا ہےارگاہ چار رکھ دے میرے پریشان جاخ مائی آخری ایک دم سجن سادہ Hazibita! Mukti مل گئی حضرت خارجہ بن زید خارجہ, صبح خارجہ, صبح خارجہ, صبح خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی درمیان راہ چلتے آئی اچانک فوت ہو گئے نومار بن مشیر صاحب میں یار تا بندہ فوت ہو گیا اٹھا کے گھر والے چادر بی بیبیاں رون لگ پیاں مرد بھی آ گئے سو شک پیا یار اچانک بند فوت ہوا پتا نہیں بنیا ہے صحیح کہ نہیں 아이 کفن کفن پھیر کر دتی تاکہ یقین ہو جاوے اے فوت ہو گیا ہے سبحان بھی شادہ شاہ دا ویلا آیا اچانک آواز کڈ سن تے آئی اوہی جنوں چادر پوا کے رکھیا ہویا سی فوت ہو چکے سن انہاں نے کپڑا ہٹایا ہے بول کی پینے. سبحان اللہ. محمد اللہ سبحان اللہ آواز <مید> دیتے النبی محمد نبی نے, نے خاتمی لا نبی, نبی باد لکھی لگے سدا کا جو بھی فرما گیا نال اللہ! اللہ اللہ> اللہ سلام پڑیا سبحان اللہ اللہ ہو یہ پھر فرماند دنے ابو بک سبحان اللہ صدیق عمر الفاروق اللہ اکبر سبحان الغنی سبحان اللہ تینا یارا مولا علی سرکار نے اس واسطے لکھنا فرمایا کیونکہ یہ واقعہ ہویا ہی حضرت عثمان کی خلافت دور چ اللہ اکبر علامہ یوسف اسماعیل نے اللہ فرماندے ہیں اس واسطے مولا علی نے فرمایا حال ان کا حکومت کا دور آیا محمد پاک کی ساتھ میںفاد پہ گواہی دینا تا کر کے انہیں کی مولالی کا ذکر واسطے نہ فرمایا کہ دی خلافت وقت آیا نہیں فرمائی فرمائی سبخان نہیں. سبخان فرمائی سنیاں وفات تو بھی تصدیق اس گل سبحان اللہ روحلام ساروق اللہ حضرت بن رضی اللہ تعالی عنہ عراق فتح کرنے چلے اللہ، اللہ، اللہ. اللہ، اللہ. رستے نماز وقت ہو گیا بحر اللہ، بحر اللہ، بحر اللہ. اپنے معذرے حضرت نبولا نو فرمایا نبوا فرمایا پھر مستفی کریم درنگے لوگ سننا اذان درنگ ہی وکرے سن ہاں ہاں سبھر اللہ اکبر اللہ اکبر جاب دانگ پڑی لفظا نو تک دہرایا کبر چیا ندلا کبھی کبیرہ بڑے جدو پہنچے نے وہ فرماند نے کال سبحان اللہ اخلاص کا کلمہ بولے سبحان سبحان توحید ہوئی نا سبحان دی گفری وہ سنہ دا اشباد سبحان سمجھ نہیں لگی لا الہ الا اللہ اس بات اس اللہ سبحان اللہ الہو یاللہ او جمبے پہاڑ اللہ پھر آواز دیتی پہاڑی آئی ایسا ملے you got a favor what are you مطلب فلاح فلاح فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ فلاح امت مصطفی دی دوواں جان دی بقا تے زندگی کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہی لماء سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ پھر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر گن لگا کبر کا کبیرہ خبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ گن لگا کلمہ حق لیا دس تخری سبحان اللہ کی جواب کیا دینا میں کتوں کیا بولنا نہ دسنا چہرا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جی کے ایک شخص نکل بابا رجول چیٹی داری شریف چیٹا سر شر شریف سبحان اللہ بابا امروالا ای لگتا سی سر مبارک جیویں چکی ہوں ایڈا وبارکیب نام دم حضرت رکھ گئے میں قوبے دا حضور دنیا تشریف جا چکے نے بکرائے کا کی بنیاد لوگ دنیا تلے گئے نا سبحان اللہ انہاں پچھیا ہن کون سی انہاں تو بال گاوے <سؤال> انہاں عمر آے نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ او زندہ نے اجیا لگے عمر نو جا کے اجے سب <سؤال> سے دوکار تے شکار ہوئی تے سبحان اللہ سبکی میں عمر حضرت دی سلامت والا بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تکبیر اللہ اکبر اللہ نعرہ خلافت سبحان اللہ اللہ اکبر سنت پیرو مرشد حاجی محمد شفیع صاحب زندہ باد امام بیہقی اور امام ابو نعیم دہوال نال ایک روایت ہے اور امام سیوطی خاتمت المحدثین فرماندے کہ لہارا طرق اخرى ایک شرد نال نہیں کئی نال ہے جو ضعیف بھی ہوون تے حسن ضرور بن جائے سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان سبحان نو زندگی, نے ایک نمی زندگی نے دنیا کی بھی آخرت دی سبحان سبحان ایک عجیب قسم کی زندگی اللہ اکبر سبحان اپنی زندگی کا کیا آلم ہونا اللہ بارا نہیں آیا فرق ایک تو یہ دسنا ہے توجہ ایک تو یہ دسنا ہے کہ اینا دی فرما برداری لا لاش الخالق اللہ کی نافرمانی فرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنی ارے بھائی یہ تے رسول اکرم فرمایا تو وہ بھی تے مخلوق نے پھر انہوں نے بھی تے اللہ د فرمانی چاہت نہیں ہوئی وہ اللہ دیا بندہ وہ مت ہے متقلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری اے اے نہیں تو اس سے سمجھو یہ دوسروں کے لیے ہے ارے بھائی یہ مخلوق تو ہے تو مخلوق ہے یہ مخلوق ہے جی وہ رباعت ہر ایک جایز نجائز ایک یہ دوسروں کے لیے ہے حضور ہمیشہ جائز کرتے ہیں ناجائز ہوتا نجائز نہیں ہوتا ہزور مکرو کم ہوں سو کہا لکھتے ہیں یہ امت کے لیے مکرو ہے کیا اگر چاہے امت کے لیے مکرو ہے مطلب مکھرو کو بیان کرنا واجب واجب یعنی مکرو نہیں واسطے ضروری ہے تاکہ لکے امت لو کہ یہ جائز ہے لیکن امت واسطے مکرو ہوئے پسند نہیں کیا رسول جب کسی جائز کام کو لیکن پسند نہ ہو خلاف اولا مکرو ہو اس کو جب کریں تو بیان جواز کے لیے کرتے ہیں امت آستے مکرو رہا بیان یہ رسول کی ذمہ داری ہے تو رسول بن جاتا ہے دوسروڑ کر بزرگ لکھا ہے کہ نبی خطا نبی امت دے حقیقت والے عملوں تو اچا ہوتا ہے Allah, اللہ اللہ سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ اور امتی نبی کے عمل کو کب پہنچے گا کہ ایک کوشش کر کے جو عمل کرے یعنی اعلیٰ تو اعلیٰ فرض تو فرض نبی خالی جائز نو پہنچ لگا نہیں آئے رسول کے لیے ضروری ہے توجہ رسول کے لیے ضروری ہے ضروری ہے بیان کرنا بول امر کو یہ تھے علیحدہ اتیو کیوں نہیں آیا دسنا مقصود ہے اللہ کی اطاعت مستقل رسول کی اس درجے کی مستقل نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ دی ہے محتاج مطلب لیکن اتنا ہے کہ ایتھے جائز نجائز نہیں پوچھنا کیونکہ رسول کو نجائز ہونا ہی نہیں مسئلے مطلب اور مطلب دوسرے چاہے حکام چاہے اولا واسطے شرط کھڑی کہ خلاف شریعت جب نہ کہیں. خلاف شریعت وچ دی فرما برداری نہیں کہ نا سمجھا خلاف شریعت دی فرما برداری؟ نہیں. نہیں لیکن ایک, کے خلاف شریعت ایک کے شریعت ایک کے نہ خلاف شریعت نہریعت شریعت خلاف ٹکراوے ہی شریعت او آرد لیکن رسول کہنا پھر آیا کہ شریعت خلاف نہ ہو جو وہاں اترے رسول دے کلی اللہ کافی سی وہی اللہ آج فرمایا ہاں کہ ہر سال ہے جاند مرتبہ ایک دوسرا پہلے تو کش ہے رکھ دے۔ ملشان, ملشان. جو آیا ہے تو کچھ کچھ فرق جو بھی اللہ کافی کو جو آئی ریعت خلاف ہو جانا چاہیے من مٹھیاں بھر ریت حاخلیاں کسی ضروری نہیں لیکن جدو والدین فرما دین گے ہوں میں چلیانا حکام حکام حکام اسلام منکم حرمام تعالی آپ کپڑے پہن بن لیا پونی سی پایا اسی طرح یاد ہے جناب جہاں فرما مرنا بھی ضروری چڑ گیا بار گاضر ہو گیا سبحان اللہ اے اپ کی ہوئی اپ کی ہون طور سبحان اللہ اللہ اکبر یا رب اللہ کا بھی ہاتھ جاریہ زندہ باد زندہ باد باطل کی شام تیسری ورگلو رکھا سلام سبحان اللہ اے آجاند اے آداب اسلام اسلام سبحان آه اللہ آه ضروری اگلے فرض سمجھ گئے تاجدار گولڈا ورگے نا اس طرح فقیر لوگ مرشد کا حکم تو جتھا خالی پسند ویخ لینا یہ یار پسند ہے وہ آدمی لوگ ری پسند تداب ادب نے یعنی پسندیدہ ایسی آدت نے کہ جنہ دو جگ بندہ سرپرو ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا لا الہ الا اللہ لا لا اللہ لا حاضری پڑھا لمات رب العالمین جل مجده الكريم سبحان الله سبحان بواسطه النبي الامين دوجاب رحم اتنا ایک بیان کیسا قبول و منظور کر غلطی خطا maaf فرماوے جو حق ہو نہ قبول کرے بیٹھ جاؤ بیٹھ نماز کا نماز کرو اپنی سبحان بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو پتر ایک منٹ ایک منٹ بھائی ایک منٹ اور ਆਉਣਾ ਨਾ ਵੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਜ਼ ਦੇਗਾ ਆਏ ਮਾਚਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਥੱਲੇ ਡੋਟ ਜਾਣ ਹੁਣ ਡੋਟ ਜਾਣ ਚਲ ਬਈ ਚਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਅਮੀਨ ਅਮੀਨ ਸਲਮ اے میرے فلاں واسطے دعا پاس ہو جا پاس سے چلو بھائی پاس پاس پاس ہو جا بس سے چلو بھائی پاس سے یار انہاں دی ساتھ میری کرنی بس بس بس ہو بھی ساڑھے ہو جا ساڑھے یار अ यार आ चलो पीछे हो गया हो गया हो गया 5 बजे 5 बजे बाद बादशाह لو <تصالح> <تصالح> <متبع> لوگ بہت خوبصورت بیان پچھے پیچھے پیچھے پڑا ورت سے ملنے کے سارے پیچھے پیچھے پیچھے پیش ہو رہا ہے راستے پر بس چلو ہے نا با بات پڑھو با. یار پرا ہو جا یار پرا ہو جا آج ہو جا چپ چپ چپ چپ پیچھے کھلو پیچھے پیچھے بات بات پیچھے ہو جاؤ یار آخ مل جگہ لگ میں بابا بس ہاتھ جاؤ یہاں رہنگی کر دیں یہاں یہاں رہنگی